بلکہ انہیں اس کا اچمبا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سننی والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے